لهها وفرناهازنا فيها آيات بجنات الت كنت تلكترونزاهة والدانان قلو كل واحد م ما م تحتجللت ولاته خصكمم بثما را فيدي الله إن كنتم تمنونه بالله واليومخر وال يشدذابه ما باعرف ف من المؤمين الذين لا ينكرون الكفر الزانية والمشركات والمزانيات لا ينكرها الا زان او مشرك وهم بذلك للمؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان يا رب العالمين سوره نور आज हम سورہ دون میں ہماری سماجی زندگی سوشل لائف کے متعلق بہت سارے اقدامات آئے اور اس کا سبب بنا ایک واقعہ واقعات صلی اللہ علیہ وسلم غزو بنی مستلق سے واپس آ رہے رستے میں پڑاؤ کیا اب تیسرے پہل جس وقت پڑاؤ اٹھایا گیا سفر شروع کیا گیا حضرت آشا سدھی کا رضی اللہ تالاب میں حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی اور ان کی جو وہ ڈولی تھی اسے بھی اٹھا کر پونس پر رکھ دیا گیا کیونکہ ایک عمر بھی کم تھی اس کا گزن بھی نہ ہونے کے برابر تھا یعنی اتنا وزن تھا کہ ماں فرق محسوس نہیں ہوتا تھا خالی لولے میں اور وہ بیٹھ نہیں ہوتا تھا کدھر حضرت اشر صدی کا رضیلا ڈالانا جب واپس آئیں تو دیکھا کافلہ تو نکل گیا انہوں نے بجاش کے گاڑ میں پیچھے دوڑتی انہوں نے اسی جگہ اپنی چادر بچھا کر اسی پر وہ لیٹ گئی تیسرا پیر تھا آپ کو معلوم ہے نیند کا غلبہ ہوتا وہ وہیں تو ہوگئے کہ اگر کوئی لینے کے لیے واپس پلٹ کر آیا تو اگر میں کہیں آگے پیچھے ہوئی تو ایسا نہ سے پریشانی ہو لادا اسی جگہ وہ بیٹھ گئی اور وہ بھی یہی ہے اگر آپ حج پر جائیں اور آپ کے ساتھ آپ کی والدہ ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور عزیز یا رشتہ دار تو وہاں کوئی گم ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ آپ اسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے آپ جدا ہوئے تھے اور اس کو بھی نصیحت کہتے ہیں کہ اگر ہم وہاں سے گم ہو جائے تو جہاں سے ہم گم ہوئے وہیں پر تمہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئے گا جہاں سے گم ہوئے تھے اس طرح لوگ مل جاتے ہیں لیکن ہوتا ہے کہ ایک تو ڈومتا ڈونتا شمال کی طرف دوسرا ڈونتا ڈونتا جنوب کی طرف چلا گیا اور اس طرح امکانات کم ہو جاتے ہیں ملنے کے بہرحال لوگوں نے جا کر اگلا پڑاؤ جہاں کیا وہاں بھی انہوں نے اسی طرح وہ اٹھا کر ڈولا گیا وہ رکھ دیا اس خانے کے نزدیک جو حضرت اچھا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے لگایا گیا تو انہیں پتا نہیں تھا ابھی تک پتا نہیں چلا کہ اندر ایسا صدیقہ نہیں ادھر حضرت سمان رضی اللہ تعالیٰ جن کی ڈیوٹی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لگایا کہ تم کافل کے پیچھے چلا کرو تاکہ کوئی چیز گر جائے کافنے سے تو تم آتے ہوئے پیچھے سے اٹھاتے لیتے ہیں وہ تک وہاں پہنچو جہاں پڑا ہوا تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی ہے بیٹا ہوا ہے تنی منی جائے کیا بات ہے جب وہ نزدیک گئے تو ریاست سے نکل رہے تھے تعالیٰ نزدیک انہوں نے نہ لے لاور نہ لے رہا جن پڑا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے فوراً اپنے چادر آنے پر لے اس کے بارے میں پھر نے اپنا اونٹ جو ہے وہ بٹھا دیا ان کے نزدیک اور یہ اونٹ پر بیٹھ گئی اور وہ لے کر چل پڑے کافلے والوں کو تو پتا چلا کر یہ اونٹ پر لے کر ان کو وہاں کافلے میں پہنچے بھائی ایسا صدیقہ تو پیچھے تھی اور اس پر منافقین پھر باتیں بنانا شروع کر دی بہت زیادہ اور ان کی برات میں پھر یہ صورت ناز تقریباً دوڑ کو ان کی برات میں نازل ہوئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو سوسائٹی کے اندر خامیاں موجود تھیں اس وقت تک جو بلینکس تھے انہیں اللہ نے پور کیا اور فرمایا تخوش اللہ کم والر اللہ کم جو انہوں نے فتنہ اٹھایا ہم رہ جاتے ہیں کہ کوئی کسی پر الزامات لگائیں تو شاہ فرمایات سورت ان انجلناہا یہ سورت ہے اس کو ہم نازل کر رہے وفردناہا اور اس کو ہم نے فرض دیا ہے اس کے اندر جتنے قوانین ہیں وہ ہم نے بنائے ہم نے لاگو کیے وانجلنا فیہا آیات مبینات اور ہم نے اس میں واضح آیات کھول کر آیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آیات بڑی کھلی ہوئی آیات ہم نے نازل کی ہیں ہے تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑ اب اس میں ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا اسے کہتے ہیں دلیل بیانی سارا زور جو ہے وہ ہم میں ہم کون ایک آدمی سے کہتا ہے میں تمہیں یہ کہتا ہوں یہ مت کرو تو اس میں کے پیچھے اس کی شخصیت کا زور ہے اس کے اختیارات ہیں لیکن ایک بادشاہ ہے ایک کوئی کمشنر ہے ایک کوئی پولیس کا ایس پی ہے آئی جی ہے وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں بات کرو باپ اس کی ماں کے پیچھے اس کے سارے اختیارات ہیں اس کی میں میں الفاظ ہوئی وہ, وہ میں لیکن اس کی ماں بہت بڑی ہے یہ کہ اس کے پیچھے اختیارات بہت بڑے اگر اس کی ماں کی خلاف برضی کی تو وہ میں کے سارے اختیارات حرکت میں آ جائیں گے اور مجھے سزا ملے گی. جبکہ عام آدمی کی میں, میں کوئی زور نہیں ہوتا جس طرح مسلمانوں کی میں آج کل سارے بھی مل کر کہیں کہ بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں اس ہم کا نتیجہ بھی کوئی نہیں نکلتا لیکن یہودیوں کا ایک مول کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی جہاز نہیں ہونا چاہیے نتیجہ فری ہے ان کی میں کی خلاف ورزی ہو جائے تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اصل زور ہے اس ہم کے اندر ہم کون ہم جو تمہارے خالق ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا میں وہ ہوں جو تم سے تم سے زیادہ بڑھ کرواتے ہوں. تمہاری کمزوریوں سے سب سے بڑھ کر زیادہ آگاہ ہوں مجھے معلوم ہے تم کن حالات میں پھسل جاتے ہو مجھے معلوم ہے شیطان تم پر کہاں سے وار کر سکتا ہے اور یہ ہم ہیں قانون بنانے والے جو الحقیب اور العلیم ہمارے قوانین میں نہ تو تعصب ہے نہ کسی خاص طبقے کی بالادستی ہے ہم قانون نہ جاگیداروں کے لیے بناتے ہیں نہ غریب آدمی کے ہاتھ میں بناتے ہیں سارے ہمارے بندے ہیں تو وہ قانون بناتے ہیں جو سب کی لیے ایک وہ ہو جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آکسیجن تمہارے لیے جینے کے لیے بھی ضروری ہے مچھلی کے لیے بھی ضروری ہے لیکن وہ اپنی آکسیجن پانی سے لے گی اور تمہیں باہر سے ملے گی باہر بھی بہت ساری اکس آکسیجن ہے لیکن وہ باہر آئے تو مر جائے گی اسے آکسیجن نہیں ملے گی اور پانی کے اندر بھی اکسیجن ہے لیکن تم پانی میں جاؤ گے تو مر جاؤ گے تم وہاں سے اکسیجن کشید نہیں کر سکو تو جس طرح تم ان معاملات میں ہمارے بنائے ہوئے قوانین کے محتاج ہو اور تابع ہو اسی طریقے سے دیگر قوانین بھی جو ہم نے بنائے ہیں اور تمہیں تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو تمہارا کام اسی طرح ان کے تابے ہے یہ ہم ہے اور ہمارے اس ہم کی خلاف ورزی جو ہے وہ ہمارے جو پہاڑ اور جبار سارا کچھ جو کچھ ہمارے اختیارات میں ہے وہ تمہیں اچھے طریقے سے معلوم ہے لہذا ہمارے ان احکامات کی خلاف اس کا نتیجہ جو ہے وہ دنیا میں بھی نکلے گا اور آخرت میں بھی نکلے گا ذانیت اور جانی فضل اللہ واہد مینی آتا جلدا زانی مت اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑا مارو اب یہاں غیر شادی شدہ زانی اور مرد اور غیر شادی شدہ ضانیہ عورت مرادی شادی شدہ زانی مرد اور شادی شدہ ضانی عورت ان دونوں کو رجم کیا جائے گا سنسار کیا جائے گا لیکن جتنی یہ سزا سخ ہے اتنے ہی اس کے لیے اس کے جو لوازمات ہیں وہ اتنے ہی زیادہ سخت لہٰذا صلی اللہ علیہ کے زمانے میں صرف ان لوگوں کو ہی سزا مل سکی جنہوں نے آکر خود اکبار جو یعنی یہ فرض جو چار گواہوں والی ہے یہ پوری نہیں ہو سکی انہی لوگوں کو سزا ملی جنہوں جن نے آ کر چار دفعہ اقرار کیا اور ان کو بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سب چھانے کی کوشش کی کہ جاؤ اس کرو نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا ہو سکتا ہے ایسا ہوا اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس طرح ہے کہ نہیں جی میں نے ایسے کیا پھر آپ نے اسے سمجھایا نہیں ہو سکتا ہے تم نے ایسے کیا اور تم نے سمجھ لیا کہ ایسے کیا کہا نہیں جی میں نے تو ایسے کیا بارہ چار دفعہ اس کے اقبال کے بعد کرار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اٹھو اور اس کا منہ سنگو اس نے شراب تو نہیں کی منہ سنگا صاحبہ نے کہا جی نے شراب کی تو کوئی نہیں آئی آپ نے فرمایا کہ پاگل بن کے دورے تو نہیں پڑتے کبھی نہیں پاگل بن کے دورے بھی نہیں پڑتے بہار اتنی سخت تفتیش کے بعد آپ نے کچھ کو لاگو کیا چار دوا ہونے اس کے لیے بہت ضرور رجب کے لیے اگر تین آدمی ایسے ملے جنہوں نے جو یہ کہیں کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو زنا کرتے ہوئے تو اس آدمی کو سمسار نہیں کیا جائے گا جب تک چوسا نہ ملے ہمارے یہاں جب جا سب کے لیے کوشش کر رہے تھے اور اسلامی نظریاتی کاسل کے زیر مطالعہ تھی یہ سفارش کے رجم کا قانون جو ہے پاس کیا جائے تو مصر سے حکومت نے مصر سے ایک ڈاکٹر بلوائے تھے ان کا نام نگیزینڈ میں نہیں عرب ڈاکٹر کا نام تھا وہ یہاں بڑے مشہور ہے اسے بلوایا گیا ہے اور وہ آئے اور انہوں نے حکومت کے استدلال سنا ان کا کہ ہاں مقصد تو رانی کو مارنا ہے نا تو چل بولی مار دی جائے اسے اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا آدمی مر جائے گا مولانا مفتی محمود رحم اللہ ان دنوں سی ایم راول پی میں داخل تھے بیمار سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور ان کا کہ حضرت یہ معاملہ ہے وہ ڈاکٹر صاحب تو یہ فتوا دے گئے ہیں. دے دیا انہوں نے اور حکومت ظاہر ہے کہ اسی کے پیچھے چلے گی آپ کے نزدیک یہ درست ہے اللہ کو مارنا نہیں چاہتا اللہ اسے بچانا چاہتا ہے اس ڈاکٹر کو میرے پاس بلاؤ ڈاکٹر صاحب سے کہا گیا جناب مفتی محمود صاحب ہیں یہاں اپوزیشن کے بھی لیڈر ہیں اور پھر ایک عالم ہیں بیمار ہیں آپ ان کی ذرا بیمار پرسی کر لیں مقصود انہیں گھیر کر کے لانا تھا وہاں سی میں لے گئے ملاقات محمود کہنے لگے یہ آپ ہیں جنہوں نے یہ فتوا دیا ہے کہ اللہ سنچار کو مارنا چاہتا اللہ گولی سے مار دو کہاں آپ نے کہا ایسی بات نہیں اللہ تو زانی کو بچانا چاہتا ہے اب وہ ان کے منہ کی طرف دیکھ رہے جی پتھروں سے مار کے وہ کیسے بچانا چاہتا سنو ہمارے یہاں تم کو اچھی طرح ماروں گا دوائیاں کس طرح بکتی چار گواہ چار سو گواہ بھی چار سو میں پورے کیے جا سکتے کوئی مسئلہ نہیں بھائی جی کسی نے پیسے دے کر چار گواہ اکٹھے کر لیے کسی کے خلاف اور اس کے خلاف رجب کا فیصلہ ہو گیا ہے اسے گلے میں دفن کر دیا گیا ہے کمر تختہ کے بھاگے نہ اور لوگ پتھر مارنے کے لیے اکٹھے ہیں اور حکم یہ ہے کہ پہلا پتھر وہی جج مارے گا جس نے فیصلہ دیا ہے اور گواہ وہاں موجود اگر جج بکا ہے فیصلہ کرنے جب وہ اپنے ہاتھ سے پتھر مارے گا اور دیکھے گا کہ میرے اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا صرف چند ہزار روپے کی خاطر تو ہو سکتا ہے وہ اقرار کر لے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا میں نے رشوت لی وہ یہ سمجھ لے کہ اس آدمی کو میں قتل کر رہا ہوں اور قیامت کے دن جو قتل قتنی سزا وہ مجھے بھگتنی ہے تو بہتر نہیں کہ میں رشوت کی سزا بھگت لوں ان گواہوں میں ایسے ضروری نہیں کہ سارے پتھر دل ہوں گے کوئی رقی کلکل بھی ہوگا پہلا پتھر پڑتا وہ چیز پڑتا نہیں میں نے پیسے لے کر گواہی دی میں نے چھٹی گواہی دی تھی اور ایک گواہ پوکر جائیں تو باقی تین کو بھی کوڑے پڑتے اب ظاہر ہے کہ گواہ کے چیخنے سے یا جج کے پچھتانے سے وہ آدمی بچ جائے گا جسے ابھی تک ایک دو پتھر لگے لیکن تیری میں تاریخی گولی اگر اسے لگ دیا اب جج بھی یہ کہیں میں نے فیصلہ دیا تھا اور گواہ بھی یہ کہیں کہ ہم اپنے پیسے کی وجہ سے گواہیں دی تھی لیکن وہ آدمی واپس آ جائے گا سمجھ لگی تو اللہ کیوں کہنا چاہتا ہے کہ وہ گواہ بھی وہاں موجود ہوں اور وہ جج بھی اپنے ہاتھ سے پتھر مارے یہ وجہ کہ اگر کوئی ایسا امکان ہے اور ہمارے یہاں یہ امکان ہزار میں سے نو سو ننانوے اور جہاں تک ہم اپنا یہ گواہی کا نظام اور اپنا پولیس کا نظام درست نہیں کریں گے سنسار کی سزا یا رجم کی سزا کا نفاذ لوگوں کو قتل کرنے کے مترادل اور پھر فیملی پلاننگ کی ضرورت نہیں اسی طرح آدمی ختم ہو جائیں گے حکومت کے وہ پیسے بچ جائیں گے پہلے پورا سسٹم رائے اس لحاظ سے ہے اصل میں کہ اس کی فارمیلٹی بڑی سخت ہے جب تک چار گواہ نہ اور وہ کہتے ہوئے نہ دیکھے وہ یہ کہتا جی میں نے کمرے میں بند دیکھا ہے ایون کے ایک بیل کا بھی اگر کسی نے اظہار کیا میں نے دیکھا ہے تو بھی اس پر رجم کی سزا نہیں ہوگی یعنی اتنی سخت قوانین بنائے ہیں اس کے لیے کہ بہت کم امکان ہے جاتا کہ ایسا کوئی کیس ہو کہ چار آدمی دیکھ اللہ کے دین میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں تمہارے دل میں کوئی رافت نہ پیدا اسی سے بنا رعوف اللہ روف الرحیم اللہ کا سگو ہے اللہ رحیم ہے اللہ شفیق ہے تمہارے دلوں میں رافت پیدا پہتار تمہارے دلوں میں کوئی ترس نہ آئے یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے وہ اللہ کا حس کمبا رافت اللہ کے دین میں تمہارے دل میں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے جو سزا اللہ نے بتا دی ہے وہ سزا نافذ ہونی چاہیے ان کن تم تو مینونا بلا والی غومی اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی اس لیے کہ اگر تمہارا تمہارے ذہن میں موجود ہے آخرت کی سزا تو دنیا کی سخت سے سخت سزا بھی آخرت کی سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں اس لیے کہ دنیا میں باہر آنے کے انسان نے باہر جانا آفت میں مرنا بھی نہیں اور سزا بھی بھوگت نہیں بند کا اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں ان دونوں کی سزا کا ایک بڑا گرو مومنوں میس لوگوں کے سامنے سزا دی جائے اسلام لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا لوگوں کو عبرت دلانا چاہتا اگر ایک آدمی کو مجمے کے سامنے سزا دے کر ہزار آدمیوں کو عبرت دلا دی جائے تو اس سے بہتر نہیں کہ ہزار آدمیوں کو مار کر ایک آدمی کو عبرت دلائی جائے سوبیا میں کیا ہوتا ہے جمعے کے دن سزا کا نفاذ ہوتا ہے جمعے چونکہ لوگ وہاں دور دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں میں جمعہ پڑھنے کے لیے ہرم کے پاس ٹک لگی ہوتی ہے رکھتے سر دیتے تو ایک عبرت ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ جتنا پیسہ ہے وہاں پر اور جتنا یہاں ہے پیسہ شہر کے اس نسبت سے تو جرائم کے زیادہ امکانات ہیں نکاح نہیں کرتا نکاح کرنا پسند نہیں کرتا اس کی رغبت نہیں ہوتی سوائے جانیا عورت بار جس قسم کی انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے وہ نیچرلی اسی طرف مائل ہوتا ہے اگر خود ساتھ لانی ہے تو بیوی کہاں جاتی ہے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی خود پاک باہ جائے تو دوسری طرف بھی کڑی نگاہ رکھیں گے انہیں احساس ہوگا بس ہاں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے پھر دوسرا یہ کہ اولاد کے جو حقوق ہیں ان میں ایک حافظ یہ بھی ہے کہ اولاد کو اچھی ماں دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد نام کے لیے تمہاری محتاج ہے اپنی اولاد کو اچھا نام اور اچھی ماں دو اس لیے کہ اپنی ماں کا انتخاب اولاد نہیں کر سکتی کہ ان کی ماں کیسی ہونی چاہیے تم نے انتخاب کرنا کہ تیری اولاد کی ماں کیسی ہو اگر بچہ اعتبار کے یہاں بھی پیدا ہو گیا تو اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا یہ تو اس کے باپ نے کیا تھا کہ میں نے اس سے شادی کر دی اور اب ساری زندگی وہ کچھ بھی ہو جائے سوسائٹی میں تو وہ طوائف کا بیٹا ہی گنا جائے گا نا چاہے خود وہ کتنا بڑا بھی مستقل ہو کوئی اسے یہ نہیں اجازت دے گا کہ وہ مسلح پر کھڑے ہو کر اس کی امامت کرے کیوں نہیں یہ تماف کا بیٹا اس کی ماں وہ ہے جس کی جس کی نانی کہیں نکل گئی تھی کہیں کسی کے ساتھ چلی گئی تھی. اس کی ماں چلی گئی پھر واپس لا کر پلا کے ساتھ نکاح پڑھایا گیا تھا اولاد یہ تا کیوں سنے اس کا کسور نہیں اس لحاظ سے ہمیشہ اس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو اولاد کے لیے باعث فخر ہو اولاد کا سر نیچا نہ کرے اور مشرقہ یا پھر اس کی رحبت مشرقہ عورت کی طرف ہوتی ہے جس کو اللہ کے قوانین کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو لا کے ہوگا ذہنی و مشرق اور زانیہ عورت بھی زانی مرد کی تلاش میں رہتی ہے اسے بھی کسی مولوی سے بڑا کار لگتا ہے اس کے گھر گئی تو جیل بن جائے گی اور میں ہوں نے پھرنے والی سارا دن بعد لہذا یہ کہیں گڑبڑ نہ کرتے کوئی اپنے جیسا ہی ڈھونڈو لہذا وہ بھی اسی بازار میں سے پھر اپنا شوق اور مشرق یا مشرق مرد وہ پسند کرے گی جس اللہ کے قوالین کی کوئی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو مزار قالل المؤمنین اور یہ چیز مومنوں پر حرام کی گئی ایسی عورت جو اس قسم کے کریکٹر کی حامل ہوگی اور ایسا مرد جو اس قسم کے کریکٹر کا حامل ہو اسے نہ تو اپنی بیٹی دینی چاہیے ایسا بیٹا کہیں کسی ایسی عورت سے بیاانا چاہیے لیکن ہمارے ہاں گرین کارڈ دیکھتے اس کا کریکٹر نہیں دیکھتے بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دیتے اب بیٹی ساری زندگی جلتی رہے اس میں صاحب لندن پلٹ ہیں لہذا ان کے ساتھ بھیج دو بیٹی نے کہا تھا توان کا کرتوت کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں آج کل تو بیلنس دیکھتے کریکٹر کا نتیجہ آپ کے سامنے گھروں میں جو فساد ہے. اربول المخصو بی شہادا جو لوگوں پر تہمت لگاتے پھر اس کے لیے گواہ نہیں لاتے بی شہادا پھر چار گواہ نہیں لے کر آتے فاجل دوم سبانی نہ جلدا تن تو انہیں اسی کوڑے مارو آپ اندازہ کریں گوائے رانی مرد کو سو کوڑے لگیں گے اور جوتا الزام کسی پر لگانے والے کو اسی کوڑے لگیں گے یعنی تھوڑا سا فرق اگر یہ قانون رائج ہو جائے تو ہمارے یہاں زبانیں بند ہو جائیں اصل میں تمام وہ بیماریاں حکومتِ حکومت میں نظر آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی بجا بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی شرعی حکومت نہیں کوئی اسلامی حکومت موجود نہیں ذرا سی بات ہوتی ہے کسی سے ذرا سی مخالفت ہوتی ہے اور افزا کی جو ہے وہ ایک ڈھیر لگ جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ کوئی اس کے خلاف مقدمہ نہیں دائر کر سکتا اخبارات ٹھاڑے لے کر بیان کرتے اس اگر یہ قانون راج ہو اور ایڈیٹر صاحب کوسی کوڑے لگے نا ہر ہفتے ہر روز تو پھر وہ سوال کا خبر لگائیں گی جو بڑی بہترین جو بڑی اتھینٹک بھی ہو سبوت بھی اس کے ساتھ ہو سنی سنائی خبریں لگا کر اپنی سرکولیشن وہ نہیں بڑھائیں گے لیکن چونکہ یہ قانون نہیں دادا جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے فرد سباری ہے جن دتن تو انہیں اسی کوڑے مارو وڑا دم بلو شہادت آباد اور کبھی بھی ان کی شہادت پھر قبول نہ کرو اب گواہی کے قابل وہ نہیں تھا ڈسکوالیفائی ہو گیا وہ اخبار وہ بڑا مستقی بھی بن جائے چکے ایک دفعہ سیاد دفاع لگ گیا لہذا آپ اس کی گواہی کو بولنے کی جائیں بولایا تھا من فاسکون اور یہ لوگ فاسک ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر اس نے بات آگے کی ہے لیکن گواہ پیش نہیں کر سکا تو بھی وہ فاسک ہے بلایا تھا من فاسکون یہ وہ لوگ ہیں جو فاسک کیوں؟ اس لیے کہ اللہ برائی کو سوسائٹی میں پھیلانا پسند نہیں کرتا اللہ یو شک بول رہا ہو جا اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ جو چوپالوں میں بیٹھ کر چٹکارے جو ہے بولو اور سوسائٹی کے اندر وہ گند ڈسکس کرو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی اس گند کو بڑا معمولی سمجھنا شروع ہو جاتی ہے جس چیز کا زیادہ چرچا ہونا عوام میں وہ چیز آستہ آستہ ایک معمولی کیس بن جاتا ہے ہمارے یہاں جب پہلے پہل قتل ہوا تھا تو صاحب نے اس میں آ... کراچی میں کردار شروع ہوا تھا تو بڑے ایک شور مچ گیا تھا اور میں نے بھی اس پر خطبہ دیا تھا اور پاکستان میں بھی جو ہے اخبارات نے بھی بڑے داریے لکھے اس کے بعد دو چار روز مرنا شروع ہو گئے تو عام کیس ہو گیا اب تو عام خبر ہے کشمیر میں پہلے پیر پہ جب انہوں نے ظلم کیا تو لوگوں نے بھی احتجاج کیا کان بھی کھڑے ہوئے کیا ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے مگر اب روزانہ دس پندرہ دس پندرہ بیس پچاس تیس وہ آگ میں بوندے تو لوگوں کے لیے خبر ہوتی ہے بس سرخی پر نظر مارتے آگے چلے جاتے اس طریقے سے جب برائی کو ڈسکس کیا جائے گا تو لوگوں کے لیے وہ عام کیس ہوگا عام معاملہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب اسے پریکٹس کرنے پر بھی تیار ہو جائے. اگر معاملہ آنا ہے معاشرے میں تو پھر ثبوت کے ساتھ آئے تب تا, تاکہ وہ خبر پھر عبرت بن جائے لوگوں کے لیے جب ان کے سامنے کسی کو سنسار کیا جائے بجائے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک وہ کوئی سسپنس بھری کہانی ہو وہ ان لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جائے اس طرح لوگوں کے سامنے معاملہ آنا چاہیے ورنہ کہانی کے طور پر نہیں آنا چاہیے اس آدمی کو چاہیے کہ وہ آگے بات نہ کرے ڈھاک لے چھپا لے ہمارے یہاں میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اگر آپ اپنا سسٹم درست نہیں کریں گے اور اسلام کا نفاذ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بالکل الٹا نہیں ایک طرف آپ اداکاراؤں کو بلا کر پرائز آف پرفارمنس کے انعامات دے رہے ہیں اور میڈل دے رہے ہیں انہیں ہمارے پریزیڈنٹ تھا چاہے وہ زیادہ صاحب ہو انہوں نے بھی بابرا شریف کے گلے میں ڈالا تھا چاہے وہ غلام صاحب خان ہو کیسے باشند جہاں وہ مشاعت کی کرفان بلایا کرتے تھے وہاں ان کنجروں کو بھی بلایا کرتے تھے آپ کے اخبارات روزانہ رنگین سفار سے مزین ہوتے ہیں پورے میک اپ میں ان عورتوں کی تصاویر ہوتی اب جب وہ بچیوں کے سامنے اتنی شہرت کے ساتھ آتے تو ظاہر ہے کہ بچے پھر وہی وہ بننا چاہتے ہیں جس کو وہ مشہور دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو دہرا آپ تو لوگوں کے جذبات میں لگے دادا پہلے آپ کو وہ سسٹم قائم کرنا ہوگا جس میں عورتیں محسن ہوں قلعوں میں چور کے اس وقت ہاتھ کاٹے جائیں گے جب وہ کسی کا سیف توڑے گا اگر کسی نے اس کے سامنے سیف کھلا رکھ دیا ہے اور باہر چلا گیا اس نے اس میں سے کوئی دو ہزار روپیہ اٹھا دیا تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے ایسا معاملہ ہوا تھا ایک چور پکڑا گیا کے یہاں اس کا معاملہ گیا اس, کا، اس نے چور نے یہ کہا کہ جناب میں اس کے یہاں مہمان گیا تھا انہوں نے اپنی وہ تجوری کھولی پیسوں والی اور پھر یہ کسی کام سے باہر چلے گئے میرے سامنے نوٹ بکھرے پڑے تھے شیطان میرے ساتھ مجھے ترغیب دی میرے مسائل تھے میں نے کہا اگر کہ اس میں سے میں کچھ تھوڑے سے پیسے اٹھا لوں تو کوئی حرض نہیں ہوگا اس کا بھی نقصان نہیں ہوگا میرا بھی کام چل جائے گا میں مجبور آدمی ہوں تو میں نے اس میں سے کچھ پیسے اٹھا لی تو قاضی نے اس آدمی کو کوڑوں کی سزا دی جس نے کجوری پارا اس نے کہا تم نے اور شیتان نے دونوں نے مل کر اس آدمی کو ٹریک کیا ہے تم دونوں مل کر ایک مومنٹ کا ہاتھ کاٹنا چاہتے ہو کیوں تم نے میسج کے سامنے کیے کیوں کھلے چھوڑ کر تم نے اسے موقع بھی فراہم کیا ہے اٹھانے کا اور جب وہ تمہارے پندے میں پھنس گیا تو اب اس کا ہاتھ کٹوانے آئے ہو میرے پاس اور ہاتھ سے ایک مسلمان کو لے جائے سے اپنی تجوری دکھا کر اور وہاں سے غائب ہو کر اس کے پیسے اپنے تھوڑے سے چروا کر اس کے ہاتھ تم کو پاٹتے گے اس مال کی چوری جو غیر محفوظ رکھا ہوا ہو اس پر چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے تو جناب جب ایک اور فٹ پاٹ پر پورا میک اپ کے لیے گھوم رہی ہے نوجوانوں کے جذبات کو مستعین کر رہی ہے آپ اس کو تو نہیں روکتے نوجوانوں کو سنسار کرتے پھریں جی. گے لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ٹی وی پر آ کر جو وہ اور جو ان کے جذبات کو بھرکا رہی ہیں جب تک آپ یہ سارا کچھ نہیں روکیں گے تب تک آپ اسلام کی سلام کا اگر کریں گے تو لوگوں کو متنفر کریں گے اسلام سے یہ ہے اصل معاملہ کہ اسلام کے لیے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے حالات درست کرنے پڑتے ہیں جس طرح کوئی بھی فصل بوتے ہیں تو ویسے ہی جا کر زمین میں نہیں بو دیتے اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہیں اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ سال تیاری کی اور اس کے بعد یہ جا کر سن چھ ہری میں یہ قانون نافذ ہوا ہے اٹھارہ سال محنت کرنی پڑی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں تو جناب آدمی اسی سال سے بھی زیادہ کرنی پڑے گی ذرا کہ وہ دوپٹہ پالیسی جو ہے وہ لاگو کرنا ہوگا کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں اللہ کی قسم میں سچا ہوں اللہ کی قسم میں سچا ہوں اللہ کی کسب میں سچا ہوں, اللہ القاضبین اور پانچویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت یہ پانچ قسمیں ہوں اب اس میں بھی امکان ہے کہ کوئی صاحب بیوی کو مروانے کے لیے قسمیں کھا لیں ان کا زبان پر فوڑا بھی نہیں نکلتا آخرت کا عذاب تو دیکھا جائے گا نا وہاں دیکھا جائے گا دنیا میں تو کوئی بھی آدمی بیوی بی کی دشمنی میں یہ کام کر سکتا ہے ذرا سی کاروبار بھی جانا اس نے کہا میں جا کے قسمیں کھاؤں اور بیوی بےچاری بی بی بی بی دب گئی اس کے بعد فرمایا یا ترا ون حل اس عورت سے سزا سابت ہو جائے گی وہ سنسار کی انتش ہداب شہادات بلائے کاظین اگر وہ بھی چار قسمیں کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے علیہ اور پانچویں قسم یہ کھائے گئے یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب اب سزا کسی کو نہ ملے گی نہ شوہر کو سزا ملے گی اسی کوڑوں کی الزام لگانے کی نہ بیوی کو اس کی قسموں کی وجہ سے سنسار کیا جائے گا ان دونوں کے درمیان کی کروا دی جائے اور اس کے بعد طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ تین طلاقیں دے دی اور وہ عورت کہیں کسی اور شور سے شادی کر لیتی ہے اور وہ شور مر جاتا ہے, اسے لے دیتا ہے تو پھر وہ پہلے شور سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن کے کے بعد ان قسموں کے بعد ان ساری زندگی وہ عورت اس کے لیے پھر حرام رہتی ہے وہ پچاس شور بھی کر لے پہلے شور کے نکاح میں نہیں آ سکتی تو ان دونوں کے درمیان علاقی کروا دی جائے گی ولا اللہ تباہ الحکیم اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بخشنے والا حکمت والا نہ ہوتا توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یہ باریک جو نکتے ہیں یہ ان پر نظر نہ رکھتا اور قانون کو نافذ کر دیتا کوئی مرتا ہے تو مرتا ہے سے کہتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہوتا ہے لیکن اللہ کا قانون اندھا نہیں ہوتا اس لیے کہ دنیا کا قانون انگو کا بنایا ہوا ہے وہ جوہاں حضور سرسلم نے فرمایا ہریستاور بصیر کیا انداب دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں تو اسے مراد کہ میں دیکھنے والا ہوں ان کے قانون بھی بنائے ہوئے دیکھنے والے تمہارا قانون چونکہ بنایا ہوا اند ہوتا ہے راہ ہے بھی اندا اس کے کوئی اس بات کا ایسا ساتھ نہیں اسلام البصیر ہستی کا بنایا ہوا قانون ہے لہذا اس کے اندر بصیرت بھی ہے بصارت بھی جب قید کا زمانہ تھا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا ساقت تھی سزا نہیں دی جاتی تھی قید ہے لوگوں کے اندر بھوک ہے کوئی بھی اپنے پیٹ کے لیے چوری کر سکتا ہے پھر اسی طریقے سے دیگر قوانین میں بھی چھوٹ موجود ہے حالات کے مطابق اگر کوئی غلام ہے اسے اس کا مالک پورا پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا اس نے کوئی چیز چرا لی ہے تو مالک کے پیسوں کی چوری میں غلام کو سزا نہیں دی جائے گی اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اسی طریقے سے اگر کسی ارباب نے کسی کی تنخواہ دبائی ہوئی ہے ڈیڑھ سالوں کا تنخواہ نہیں دیتا اور اس نے اپنی تنخواہ کی مقدار کے برابر کوئی چیز اٹھا لی ہے اس اور کہیں بیچ کر اپنے پیسے پورے کر کے وہ پکڑا گیا ہے تو اور تازی سزا تو اسے ملے گی اس میں کوئی شک نہیں ہو اس سکتا اسے قید کی سزا مل جائے اور لیکن ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ملے گی اس لیے کہ اس نے ڈیڑھ سال اس کا خرچہ رو کر اسے مجبور کر دیا کہاں سے کھاتا ہو آخر وہ انسان ہے مشین بھی ڈیزل لیتی ہے تو چلتی ہے تم سائز پمپ کو ڈیزل دے رہے ہو اس کے کھانے کا تمہیں احساس نہیں ہے اس کے جو پیچھے ہو کہاں سے کھائیں گے تو تم نے ایک آدمی کے پیسے رو کر پچھلوں کو چوری کرنے پر مجبور کر دیا اگر اس نے تمہارے پیسے اٹھا لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر اس کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے کوئی تعلیمی سزا مل جائے اسلام کی سزائیں حالات کے موافق ساکت بھی ہو جاتی ہیں لاگو بھی ہو جاتی ہیں لیکن تمہارا قانون جو ہے وہ تو وہ مکڑا ہے جو انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ قانون تو وہ مکڑی کا جالا ہے جس میں کمزور پھنس جاتے ہیں اور زبردست اس میں سے نکل جاتے ہیں زبردستوں کے لیے وہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے اور غریب کے لیے وہ کیونکہ غریب تو جسے کہتے ہیں جی چیمٹی کے لیے پیشاب کا دریا بھی کافی ہوتا ہے وہ بیچاری اس میں بھی ڈوب مرتی تو غریب آدمی کے لیے تمہارا قانون جو ہے وہ بڑا زبردست ہے وہ اس میں پھنس کر مکھھی کی طرح مر جاتا ہے تمہارا شکار ہو جاتا ہے اور امیر آدمی کے سامنے جو ہے وہ تمہارا قانون اس کی کوئی اہمیت نہیں مکڑی کے جالے کے برابر اہمیت بڑا یہ ہے اللہ کا قانون ان اللہ جی نے جاؤ بلف کے اس تو من بے شک وہ لوگ جو تم میں سے عفق بنا کر لائے ہیں جھوٹ بنا کر لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک, ایک جماعت پہلے پہل تو اچھا ہو گئی جو رئیس مناسب تھا لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں نے کے اندر وہ چیز پھیل گئی اور اس میں کچھ جید مسلمان بھی شامل ہو گئے اس بات کو آگے ڈسکس کرنے میں لا تحت سبو شر اللہ کم اسے تم اپنے لیے شر نہ سمجھو بلوا خیر اللہ بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے کہ تمہیں اپنی کمزوریوں کا جو ہے وہ احساس ہو گیا کہ ہاں کہاں کہاں ہاں ہمارے ویک پوائنٹس اور انہیں درست کرنے کا موقع ملے گا لیکن ان میں سے ہر آدمی کے لیے جو اس نے گنا کمایا ہے وہ اسے مل کر رہے گا ولہ جی تو اور ان میں سے جس نے سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے اس کے لیے لاہو عزاب العظیم اس کے لئے بہت بڑا عذاب منتظر ہے ایک عذاب عظیم یعنی عبداللہ ابن اس لیے کہ اصل میں سٹوری رائٹر تو وہی وہ تھا ہدایت کار بھی وہ تھا کچھ لوگوں نے اس میں سائی ہیرو کا کردار ادا کر دیا باقی اصل کام تو اس کا تھا لاہور لا تمہ اب وہ کمزوریاں مومنوں کے سامنے لائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے یہ بات آگے پھیلی اور اللہ کو مداخلت کرنا پڑی اللہ کام زن المنون تو بن فسم خیرہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا پہلے تو بات یہ ہے اگر تم اچھا گمان کرتے تو مجھے مداخلت کی ضرورت ہی نہ پڑتی اس لیے کہ یہ وار ایک مسلمان پر نہیں سب مسلمانوں کے کردار پر ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں ذرا سہیں موقع مل جائے وہ ملوث ہو جاتے ہیں اور مسلمان میں کس پارٹے کے بدری صحابی ہیں اور دوسری نبی کی بیوی یعنی تمہارا گمان یہ ہے اپنے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کوئی بھی طوفان اٹھاتے تم اسے قبول کر لیتے ہو مینوانو لاکھ سموئے تو موجودہ تم نے اسے سنا تو مومن مردوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نہیں اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ بدری صحابی بھی ایسا نہیں کر اور مومن عورتوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر میں یہ کام نہیں کر سکتی تو نبی کی بیوی بھی یہ کام نہیں کر سکتی بیماری نہیں مر جاتی بلندی بٹ دادا یہاں الگ الگ آ گیا لولا گندل مومن ہوں نا ومین آ یہی حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ سنو اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو تم یہ کام کر جاتی اللہ میں تو کبھی نہ کرتا ہوں اللہ کی قسم آشا تم سے زیادہ متقی ہے وہ کیسے کرتے اور میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اس بدری صحابی کی جگہ ہوتا تو کبھی یہ سی نہ کرتا اور اللہ کی قسم وہ مجھ سے بہتر ہے وہ بدری صحابی ہے وہ یہ کام کیسے کرے دادا یہ چھوٹ ہے یہ وہی فارمولہ اللہ دے رہا ہے جب تم کوئی بات سنو تو اسے اپنے اوپر اپلائی کرو کیا تم ایسا کر سکتے ہو اور جب تمہارا زمین جواب دے کہ نہیں تو اب دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھا کرو کہ وہ بھی نہیں کر سکتا پہلے ہی تیار نہ لاتا ہوں کہ کوئی بات ملے اور تم لے اڑو ہمارے ہاں تو یہی کسی کی برائے کو تو ہم فوراً لے لیتے ہاں ضرور ایسا ہوا ہوگا لیکن کسی کی نیکی کی ہمیں خبر ملے تو ہم یقین نہیں کرتے واپارو وَا کو مبین اور تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بہت بڑا اور واضح جھوٹ سامنے نظر آ رہا ہے کھلا جھوٹ لولہ جاؤ والے ہی ویا پاک یہ چار گواہ لے کر کیوں نہیں آئے سمیا تم شہادا فولہ ہے کائند اللہ ملک بول پھر جب وہ گواہ لے کر نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے یعنی وہ آدمی جو کسی کو برے گناہ میں ملوث دیکھے اپنی آنکھوں سے پھر اس کے پاس گواہ نہ ہوں وہ بھی اگر معاشرے میں آ کر بات کرے گا تو وہ بھی اللہ کے قانون کے نزدیک جھوٹا ہے اور اسے وہ اسی کوڑوں کی سزا ملیں گے آداب نہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تم پر نہ ہوتا دنیا اور آخرت میں تو جو کام تم نے کیا تھا جس کام میں تم لگے ہوئے تھے اس کے نتیجے میں تم پر بہت, بہت بڑا آداب ٹوٹ پڑتا سر کون بیا سناتے کمبر کمبہ لا ہیں جب تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں پر تلقا ہوتا ہے کسی چیز سے کسی چیز کو جیسے کہیں ایک موم لگی اور دوسری موم بتی کے ساتھ لگا کر جلا لیں جب تم یہ شما سے شما روشن کرتے ہوئے اس طرح کون آؤ کہ آپ جب تم دوسروں کی بات کو کانوں پر نہیں زبان پر لے رہے تھے اور یہیں سے آگ آگے لگا رہے تھے بتا مال ایسا لگ بھائی ہے تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا وہ نہ تم اسے معمولی کیس سمجھ رہے تھے تمہارے نزدیک یہ معمولی معاملہ تھا وہ عظیم اور وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا معاملہ تھا بہت بڑا ہوتا ہے اس طریقے سے جس پر بیتتی آپ اپنا حساب لگا رہے ہیں اگر آپ کے بارے میں کوئی وہ بات کیا جو آپ نے نہ کہی ہو تو کتنا دکھ ہوتا ہے آپ کو کس طرح دوسرے کا امید جو ہے وہ متاثر ہوتا آپ کی نظروں سے وہ گر جاتا ہے کیا آپ یہ دن رات باتیں کرتے رہتے کسی کے خلاف کیا خیال ہے اس کو سدمانہ ہوتا ہوگا اور اس سدمے کے روز قیامت کے دن آپ کتنی نیکیاں دیں گے بڑی عجیب سی بات ہے آپ نماز پڑھ کے اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کے لیے آپ نماز پڑھیں قیامت کے دن سواب اس کو دے دیں گے ملی عجیب سی بات ہے کچھ لوگ نیکیاں دوسروں کے لیے کرتے ہیں جس طرح ہم مزارے رکھے ہوئے نا یا کسی زمانے میں غلاموں سے لوگ تجارت کروایا کرتے تھے اور غلام کو صرف روٹی ملا کرتی تھی باپ اس کا سارا منافع مالک کو چلا جاتا تھا اسی طریقے سے کچھ لوگ نمازیں پڑھتے دوسروں کے لیے جو خود بار گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ یہاں نماز پڑھتے الزام لگاتے ان کی باتیں کرتے ہیں جھوٹی اور قیامت کے دور انہیں وہ ساری نمازیں لپیٹ کر انہیں پیش کرنی گی تحفے کے دور پر لوبر بل. تم جاؤ جنت میں اور ہم دوسری طرف جاتے ہیں لہٰذا بہتر نہیں کہ انسان یہ کام نہ کرے وغیر تو وہ کل تم مارے کو لگا انہیں تکلنا بہت پھر دوسری جو وہ بات یہاں کہیں گی بار بار وہ یہ کہ تم نے اپنے بارے میں کیوں ایسا گمان کیا قرآن میں یہ چار دفعہ آیا ہے وغیرہ میں زبان ہو سکوں اپنے آپ کو الزام نہ دو اپنے آپ سے اراد اپنے مسلمان بھائیوں کو اس لیے کہ تم ایک ہی بات کی اولاد ہو اور سارے بدرام ہوتے ایک کی وجہ سے لہٰذا اپس میں مسلمانوں تم ایک دوسرے پر اس طرح سے بلین نہ لگایا کرو ولاقال مضبوط پھر فرمایا ولا سوچا کھو تم اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو اپنے آپ کو مراد اپنے مسلمان بھائیوں تم ایک ہی تنے پر کھڑے درخت اگر تم اس پر وار کیا تو تم بھی سوکھ جاؤ گے پھر فرمایا فصل نے وہ آرام جب تم کہیں جایا کرو تو اپنے اوپر سلام کہا کرو اپنے اوپر سے مراد مسلمان بھائیوں پر اس لیے کہ یہ ایک ہی زنجیر سے بندی ہوئی امت ہے یہ ایک ہی لڑی میں پروئی ہوئی اگر وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو پھر کوئی دانا جو ہے کوئی پوتی اس دھاگے میں نہیں رہتا سارے ہی نکل جاتے جب مسلمان عروج میں تھے تو سارے ہی مسلمان عروج میں تھے سب کی عزت تھی اور جب آج یہ زلیل ہوئے تو سب زلیل ہوئے ستن کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے نظریں ہماری چکی ہوئی ہوتی ہیں ہمارا جو صاحب کام کرنے والا ہندو ہے وہ کہے گا مسلمان اتنی بے حمیت ہو گئے حمیت نام تھا جس کا بھئی تیمور کے گھر سے مسلمان مسلمان کہلانا انسان کے لیے شرم بن جاتا ہے ویسے شرم ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تم اپنے اندر ہی گندگی نہ پھیلاؤ براہ میں تمہل تو ما یقون الاکّا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے اس وقت یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ اس موضوع پر بات کرنا ہمارے لیے ہمارے شایان شان نہیں سبحان کہا جا بختار نظیم اے اللہ تو پاک یہ تو بہت بڑا بختان ہے اگر تم یہ بات کہہ دیتے تو بیماری آگے نہ پھل۔ اگر آپ بات سنیں پہلے مرنے پر یہ کہتے کہ نہیں میرے نزدیک تو یہ جھوٹ ہے تو اب اگلا آپ کو ڈیٹیل نہیں بتائے گا ہاں اگر آپ نے کہا اچھا پھر کیا ہوا تو آپ وہ پوری کہانی مت مسالہ لگا کر آپ کو سنائے گا اور بات بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ پہلے مرنے پر یہ کہتے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست ہوگا میں تو اسے ایسا آدمی نہیں سمجھتا تو اب وہ آدمی وہی خاموش ہو جائے گا کہ بھائی جب تک یہ ساتھ ساتھ ہنکارا نہ بھرے تب تک کہانی سنانے کا مزہ نہیں ہوتا ہم جب دادی اما سے کہانی سنا کرتے تھے وہ کہتے تم ساتھ حال ہی لگو یعنی تم جی جی کرتے رہو تاکہ میں کہانی سناؤں میری کہانی جو ہے وہ ترتیب میں رہے تو اگر آپ جی جی کرتے رہیں گے تو اسے بھی کہانی سنانے میں مزہ آئے گا اگر آپ نے پہلے مرنے پر خاموشی اختیار کر لی تو اسے خاص مزہ آئے گا وہ تو نیا باپ ڈھونڈے گا جو اس کے ساتھ حال ہی لگے تو تم کسی کے ساتھ حال نہ لگا کرو بلکہ تعلیم پر یہ کہہ دیا کرو سبحان کا جا بہتان نصیب میں بہتان سمجھتا ہوں یا جو کم اللہ اور ان کو مومن ہی اللہ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ خبردار انڈا کبھی بھی تم ایسا نہ کرنا اگر تم مومن ہو بین اللہ اللہ کو ملایات اور اللہ تمہارے لیے واضح طور پر آیات کھول کر بیان کرتا ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ علم والا حکمت والا, والا ہے ان اللہ شبیہ الفاظ ہے تو فل لذین عام لہم عذاب العلیم فی دنیا <سؤال> وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی کا پھیلانا ان کے لیے دنیا میں بھی بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب علیم ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے اخبارات و دن زیادہ پھلتے پھولتے ہیں اور وہ پتی ہوتے چلے جا رہے ہیں پتی ہوتے چلے جا رہے کوئی سزا نہیں ان کے دی یہ ہے اصل مسئلہ دنیا کا کوئی بھی اخبار ہے وہ صرف اخبار ہے یہ ہمارے اخبارات ہیں کہ جو ساتھ رنگین سفار عام اخبار میں شائع کرتے ان کے ہیں ان کے ہاتھ ہیں شہسی رسالے ہیں ان کے آنگی تصویریں آتی ہیں لیکن ان کو خریدنے کے لیے کوئی مجبور نہیں ہوتا وہ روزنامے نہیں ہوتے کہ آپ کو خبر پڑھنے کے لیے ساتھ ان کا گوتھا بھی دیکھنا پڑے یہ ہمارے یہاں کے اخبارات ہیں آپ کو یوروپ کے کسی اخبار کے اندر ننگین صفا نہیں ملے گا ہاں جنہوں نے دیکھ ان کے لیے دکانیں کھلی جا کر ننگے سالے خرید ہمارے یہاں یہ مجبوری ہے آپ کو مولانا یوسف لدانوی صاحب کے وہ آپ کے مسائل اور ان کا حل اور وہ اقرا قرآن کا صفحہ بھی پڑھنا پڑے گا تو ساتھ دوسری طرف بابرہ کی تصویر بھی دیکھنی پڑے گی یہ ہماری مجبوری ہے آپ نے وہ عام اخبار پڑھنا خبریں پڑھنی ہے تو ساتھ آپ کو وہ بھی رنگین صفحہ بھی لینا پڑے گا اور آپ پھاڑ بھی نہیں سکتے اس لیے کہ اس کی ایک سائٹ پر بڑے اہم مسائل ہیں یہ ہے ٹریپ کرنا سوسائٹی ان کے لیے کوئی سزا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ صدا جب نافذ کر دی جائے کہ دنیا یہ کہتی رہے کہ جی اور آپ نے اخبارات کا گلا گونٹ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کی تابے کر رہے ہیں ان اخبارات کو تو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کو متاثر نہیں کرنا پڑنا یہ ہمارے خلاف دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کے اندر زیر بول رہے ہیں. اور آپ اوپر سے اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ سار کرنا چاہتے پہلے یہ کام تو یہ دروازے تو بند کریں دنیا میں تو ان کے لیے جناب ہے اللہ کہتا ان کے لیے آزاد ہے یعنی یہ کہ اچھی کوڑے مارے جائیں انہیں یا کوئی اور سزا دی جائے جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں لیکن اس وقت اسلامی دنیا میں ایسی کوئی بات نہیں آپ یہاں کے اخبارات دیکھتے ہیں ان کے اندر ننگی تصویریں ہوتی ان کے اندر کوئی تاجو باز سے آئے ہوئے وہ ناچنے والے تو ان کے فوٹو ہوتے ہیں انہیں سنسر کروانے کی ضرورت نہیں ہے جناب ڈالی لیکن باقی چیزوں کو آپ کو سنسر کروانا پڑے گا یہی معاملہ ہر اسلام اسٹیٹ کے اندر ہے آپ آپ بتائیں کہاں اسلام ہے تو اس لحاظ سے جب تک آپ یہ چیز پوری نہیں کریں گے عمارت اسلام کی نہیں بنے گی پہلے بنیادیں اس کی مضبوط کریں گے. مہاراشٹر میں تو یہ کے لیے آزاد ہے جناب وہاں تو وہ سارا کچھ جو ایندھن دیکھ رہا ہے وہ انہیں لوگوں کے لیے دیکھ رہا ہے اور یہ خود بھی جاتا ہے ایندھن بنے گے وہاں تو کوئی سفارش نہیں چلتی بول تم لالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس وے آئی کے پھیلانے کے نتائج کیا ہیں اللہ سے خوب واقف ہے دادا شری وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو دنیا میں بھی اذاب دیا جائے سزا دی جائے ولاحمۃ اللہ عرحم اور اگر اللہ کا فضل اس کی پر نہ ہوتی اور کہ اللہ شفقت والا رحم کرنے والا نہ ہوتا تو اللہ اپنے قوانین دنیا کے قانونوں کی طرح اندھا دھند نافذ کرتا چلا جاتا لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ انسان کے مسائل سے واقف ہے لہذا اس کے قوانین اندھے نہیں اور وہ اندھا دھند کسی پر قانون کو نافذ نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے یہ رستے بند کرو پہلے عورتوں کو محسنات بناؤ کلوں میں بٹھاؤ اس کے بعد اگر کوئی بے حیائی ارتکاب کرتا تو اسے سزا دو اور اگر خود ہی شیرحانی ہو رہی خود ہی جو ہے وہ ان کو مشتعل کیا جا رہا ان کے جذبات کو تو پھر وہ سزا نافذ کرنا لوگوں پر ضرور و ما علی نظر براہ مبین واخر الدعن